قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے میں بادشاہوں پر کچھ کاموں کا حکم فرمایا ہے حضرت رضوہ میں عباس رانا فرمایا کرتے تھے کہ جب تم پڑھو کہ اللہ نے حکم دیا تو بہت توجہ کے ساتھ آپ کو سنو اس لیے کہ حکم خدا حکم خدا ہے بندے کے دل میں اللہ تعالی کے حکم کی عظمت ہونی چاہیے بادشاہ کا فرمان کوئی معمولی بات نہیں ہوتی اس کی بڑی عظمت ہوتی ہے سلطان میں حوث کا ایک خادم تھا یاز اس کا نام تھا, تھا تو وہ دیہاتی ساتھ لیکن سلطان محمود کے دل میں اس نے جگہ بنا لی تو بادشاہ اس پہ بہت مہربان تھا اس کی بات سنتا تھا اس کی بات مانتا تھا اور اس سے جو باقی لوگ تھے نا جو مصاحب تھے وہ بہت پریشان تھے ہم اس سے خاندان میں بہتر ہیں تعلیم میں بہتر ہیں عقل شکل میں بہتر ہیں ہم ہر لحاظ سے بہتر ہیں لیکن جو اس کی جگہ بادشاہ کے دل میں ہیں وہ کسی کے تو انہوں نے ایک مرتبہ بادشاہ سے شکایت کی کہ بادشاہ سلامت آپ پر آپ اس کے اوپر ضرورت سے زیادہ مہربان ہیں اور ہمارے دلوں کو یہ بات تکلیف دیتی ہے ایک دن بادشاہ نے ارادہ کیا کہ میں ان لوگوں کو بات سمجھاؤں چنانچہ اس نے کہا کہ بھائی آپ سب لوگ پڑھے لکھے لوگ ہیں ایم ایل اے ہیں میری اسمبلی کے ممبر ہیں مشورہ کے ممبر ہیں میں آج تمہارے عقل کا امتحان لوں گا ذہانت کے امتحان لوں گا اور اس کے لیے بادشاہ نے ایک بڑا ہیرا اپنے خزانے سے منگوایا پہلے اس نے تمید باندھی کہ میں نے دیکھنا ہے کہ کون بندہ کتنا عقل مند ہے پھر اس نے اس میں سے ایک بندے کو کہا کہ بھئی یہ ہیرا لو اور اسے توڑ دو اب جس کو اتنا قیمتی ہیرا ہاتھ میں آیا وہ کہنے لگا بادشاہ سلامت یہ تو بہت قیمتی ہے یہ تو بہت نایاب ہے یہ تو آپ کے سر کے تاج میں سجتا ہے اگر لگایا جائے توڑنے سے نقصان ہو جائے گا بادشاہ نے مسکرا کے اس کو جواب سنا اور یہی کام دوسرے کے سبر کر دیا دوسرے بندے نے بھی ایسے ہی بہانے بنائے تیسرے نے بھی چوتھے نے بھی حتیٰ کہ ہر ایک بندے نے گزر پیش کیا اور ہیرے کو توڑنا مناسب میں سمجھا سب سے آخر پہ ایال کی باری آئی تو بادشاہ نے اسے ہیرا پکڑایا اور ہتھوڑا دیا ایال اسے توڑ دو ایاد نے تو بات سننی تھی اس نے ہیرے کو سپرش پہ پر رکھا اور زور سے ایک ہتھوڑا مارا اور اس کے ٹکڑے ٹکڑے کرے اب دربار کے سب لوگ حیران اس بیوقوف آدمی کو ہیرے کی قیمت کا اندازہ ہی نہیں یہ شیئر کرنے رہنے والا دیہاتی لڑکا ہے اس کو کیا خبر ان باتوں اب بادشاہ اس سے ناراض ہوگا اور اب اس کو سمجھ لگے جب یاد نے ہیرا توڑ دیا تو بادشاہ نے اس سے پوچھا کہ یاد اتنا قیمتی ہیرا جو سب بتا رہے تھے تم نے توڑ دیا دیاز نے جواب دیا بادشاہ سلامت مجھے آپ کی طرف سے حکم ملا اس کو توڑ دو اب میرے سامنے دو راستے تھے یا تو میں اس کو توڑتا آپ کے حکم پہ عمل کرتا یا ہیرے کو بچا لیتا اور آپ کے حکم کو توڑ دیتا میری نظر میں آپ کے حکم کے سامنے اس جیسے ہزاروں ہیروں کی کوئی حقیقت نہیں تو میں نے ہیرے کو توڑ دیا مگر آپ کے حکم کو نہیں توڑا میں نے اس کو بچا لیا تو بادشاہ نے اپنے ساتھیوں کو کہا کہ دیکھو یہ محبت ہے یہ عظمت ہے اس کے دل میں میری بات کی کہ جس کی جیسے یہ مجھے عزیز ہے تو اللہ تعالی کا حکم اللہ کا حکم ہے اس کی عظمت دل میں ہونی چاہیے اور ہمارے اندر یہ تمنا ہونی چاہیے کہ زندگی میں کبھی بھی حکم خدا کو نہ توڑے اب اللہ رب ربلی نے قرآن مجید میں فرمایا ہے ولاتکم من الغافلین تم نہ ہو غفلت میں پڑھنے والوں اب یہ امر کا سیرا ہم اس پہ کتنا عمل کرتے ہیں ہم تو غافل ہو جاتے ہیں جب غافل ہو جاتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ ہمارا حسایت پہ عمل نہیں ہوگا زیادہ وقت تو غفلت میں گزرتا ہے تو یہاں آنے کا ایک مقصد ہمارا یہ بھی ہے کہ ہمارے اندر سے غفلت ختم ہو جائے اور ہمیں حضوری نصیب ہو جائے یہ جو معیت کا استحضار ہے نا یہ معصیت سے انسان کو بچا لیتا ہے دیکھیے علمی طور پر تو ہر بندہ جانتا ہے کہ اللہ ہمارے ساتھ ہے لیکن اس کا اسکزار ہر بندے کو حاصل نہیں ہے وہ اولیاء اللہ کو حاصل ہوتا ہے جس وجہ سے وہ پھر گناہوں سے بچ کے زندگی گزارتے ہیں تو ہمیں اس صفت کو اپنے اندر پیدا کرنے کی ضرورت ہے ہمارا یہاں نہ صرف یہ نہیں ہے کہ ہم چند اکٹھے رہیں گے کھائیں پئیں گے باتیں کریں گے سنیں گے چلیں گے نہیں اپنی زندگی میں ایک تبدیلی پیدا کرنا مجھے اور وہ تبدیلی کیا ہے کہ ہمیں غفلت سے نجات پانی تمام گناہوں کی بنیاد غفلت ہے جڑ ہے ماں ہے غفلت سے نجات مل گئی تو گناہوں سے جان چھوٹ گئی اور اس کی غفلت سے جان کیسے چھوٹے گی جی جب ہم شروع میں تکل اللہ کو یاد کریں گے جو وقوف کل کا حکم دیتے ہیں نا وہ اسی لیے کہ ارادتاً اللہ کو یاد کرے شروع میں کچھ عرصہ ارادن انسان یاد کرتا ہے پھر طبیعت میں یہ بات رچ بس جاتی ہے تو بے اختیار انسان اللہ کو یاد کرتا ہے اللہ کی مارفت جب مل جاتی ہے تو پھر حکم خدا کی عظمت دل میں آ جاتی ہے کسی چیز کا تعارف ہونا الگ بات ہے تعارف نہ ہونا الگ بات ہے دونوں میں زمین آسمان کا فرق ہے اللہ سے ابھی ہمارا صحیح طور پہ تعارف نہیں ہے کسی تعارف کو معرفت کہتے ہیں جب معرفت مل جائے گی نا پھر اللہ سے پیار آئے گا اللہ اتنی شفات والے ہیں اتنے رحیم ہیں اتنے کریم ہیں اتنے مہربان ہیں اتنے ستار ہیں اتنے غفار ہیں ہمارے ہاں ایک نوجوان تھا اللہ نے اس کا کان کاروبار بہت اچھا کر دیا تھا اس نے ایک بڑا پلاٹ لیا گھر بنانے کے لیے اب جب پلاٹ کے اوپر سامان پہنچنا شروع ہوا تو اس کو ضرورت پڑی کسی آدمی کی کہ جو وہاں پہ پہرا دے اور سیکورٹی کا خیال رکھتے چیزوں کی حفاظت کرے وہ کسی بندے کی تلاش میں تھا اس دوران ایک بوڑھا کہیں سے آ گیا بڑھ نے اس سے بات کی کہ آپ کو ایک بندے کی ضرورت ہے تو آپ مجھے نوکری رکھ لیں میں یہی پڑا رہوں گا جنگا آپ کی چیزوں کی حفاظت بھی کروں گا اور مجھے ٹھکانہ بھی مل جائے گا میرا بھی گزارا ہو جائے گا اور جو معمولی تنخواہ آپ دیں گے میں اس میں گزر بسر کر لوں گا نوجوان نے اس بوڑے کو رکھ لیا اب بوڑا بوڑا ہوتا ہے اس کی یاداشت اتنی قبی تو نہیں ہوتی جو نوجوانوں کی ہوتی ہے کئی مرتبہ چیزیں آتی وہ کہیں رکھتا اور بھول جاتا اور موقع پہ چیزیں نہ ملتی نوجوان کو بڑا غصہ آتا آہستہ آہستہ آہستہ آہستہ اس نوجوان نے اس بوڑھے کو نہ ڈانٹنا نا شروع کر دیا بابا آپ بات کیوں بھول جاتے ہیں موقع چیز کیوں نہیں آپ کو ملتی ہمارا نقصان ہوتا ہے آپ چیز کو یاد رکھا کریں تو بوڑھا کہتا بچہ میں یاد رکھنے کی کوشش تو کر ہوں میری عمر کا تقاض ہے میں اس وقت اسی کے قریب پہنچ چکا ہوں تو میری یادائش وہ نہیں جو پھیلے تھی جوانی میں اور جو مشری مزدور تھے وہ بھی بابے کی خوب شکایتیں لگاتے چھوٹی چھوٹی بات کا پہاڑ بنا دیتے روز کی روٹین بن گئی بابے کو روز اس سے ڈانٹ پڑتی حتیہ کے وقت کے ساتھ ساتھ وہ نوجوان اس کو دوسروں کے سامنے بے عزت کرنے لگا ڈانٹتا الٹے سیدھے الفاظ بولتا دفوا جاؤ یہاں سے چلے جاؤ یہاں سے میرے لیے مصیبت بن گئے ہو میں نے کیا مصیبت پال رکھی ہے تم نے میرا نقصان کر دیا یہ کر دیا وہ اس طرح کی باتیں کرتا ہوں اللہ کی شان کے ایک دن کوئی بڑا نقصان ہو گیا جو نشچان بڑا تھا اب اس دن تو اس لڑکے کے غصے کی انتہا تھی اس نے بابے کو کہا کہ بابا میں آپ کی گٹی واس سے باہر پھینک رہا ہوں آپ اب یہاں سے چلے جائیں میرے سامنے نہ رہیں ورنہ میں آپ کو بھی دھکے دے کے نکال دوں گا جب بڑے میاں نے دیکھا کہ بچہ بہت زیادہ غصے میں آ ہے تو وہ اٹھ کے چل پڑا چلتے چلتے بوڑھے نے بات کی میں ایسا تھا تو نہیں بس قسمت نے مجھے ایسا بنا دیا میرے مقدر میں اللہ نے یہ ذلت لکھی تھی تو مجھے مل رہی ہے میں کیا کر سکتا ہوں میں تھا تو بڑے خاندان کا تو جب اس سے یہ بات کی نا میں تھا تو بڑے خاندان کا تو نوجوان نے بابے سے پوچھا کہ بابا تم کس خاندان پہ تھے تو بابے نے تھوڑا سا بتایا کہ میں تو دوسرے ملک میں رہتا تھا اور وہاں سے ہجرت کر کے میں پاکستان آیا تھا اپنی فیملی کے ساتھ راستے میں ایک جگہ پر سکھوں نے حملہ کر دیا بہت سارے لوگ شہید ہو گئے اور جس کو جہاں جگہ ملی وہ بھاگ کھڑا ہوا میں لڑکا تھا میں نکل گیا اور اپنے خاندان سے جدا ہو گیا اور تب سے میں اکیلا دھکے کھاتا پھر رہا ہوں میرے مقدر میں اللہ نے یہ دھکے لکھے تھے میں کیا کر سکتا ہوں جب نوجوان نے یہ بات سنی تو اس نے کہا کہ اچھا آپ بتائیں آپ کے خاندان میں کون کون تھا اس نے کہا ہم باپ کے دو ہی بچے تھے ایک میں تھا اور ایک میری بہن تھی میں اپنی بہن سے جدا ہو گیا اور پھر میری اس سے کبھی زندگی میں دوبارہ ملاقات نہیں ہوئی اب نوجوان کے ذہن میں بات آئی کہ میری امی بھی اپنے خاندان کا واقعہ ایسا ہی سناتی تھی کہ ہم آ رہے تھے سکھوں نے حملہ کیا کچھ لوگ قتل ہو گئے میرا ایک بھائی تھا جو مجھ سے جدا ہو گیا اور اس کے بعد وہ بھائی مجھے نہیں ملا تو اس نے اس سے پوچھا کہ بڑے میاں آپ کی بہن کا نام کیا تھا اس نے جب نام بتایا تو بوڑھے کو پتہ چلا تو اس نوجوان کو پتا چلا کہ یہ بوڑھا تو میرا حقیقی ماموں ہے اور میری امی اسی کی یاد میں روتی تھی اور آہیں بھرتی تھی کہ میرا بھائی مجھے دوبارہ نہیں ملا جیسے ہی اس کو اس کا احساس والا کہ یہ تو میرا حقیقی ماموں ہے اب نوجوان کی حالت بدل گئی ماموں یہ تو گھر آپ کا ہے میں تو آپ کا بچہ ہوں میں تو آپ کا بھانجا ہوں اور آپ میرے ماموں ہیں میرے والد کی جگہ پہ میں آپ کو یہاں سے بالکل نہیں بھیجنا چاہتا اگر نقصان ہو گیا تو کوئی بات نہیں ہو جاتا ہے نقصان نوجوانوں سے بھی ہو جاتا ہے آپ یہی نہیں آپ جائیں آپ نہ جائیں اب صورتحال ایسی بدلی کہ نوجوان محنت کر رہا ہے پاؤں پکڑ ہے کہ آپ نہ جائیں اور بڑے میاں کہتی ہیں نہیں تم نے مجھے کہہ دیا میں دھکے دے کے نکال دوں گا میں یہاں سے چلا جاتا ہوں کہیں اور رہ لوں گا اب جب تعارف نہیں تھا تو غصہ تھا دھکے مار رہا تھا گالیاں دے رہا تھا جب تعارف ہو گیا کہ یہ بڑا کون بڑے میاں کون ہے تو اب منتیں کر رہا ہے پاؤں پکڑ رہا ہے رو رہا نکل رہے ہیں خدا کے لیے یہاں سے نہ جائیں آپ میرے ماموں ہیں میری امی آپ کے لیے روتی تھی آپ میرے گھر چلیں آپ کہاں جا کے ٹھہرے میں آپ کی خدمت کروں گا تو تعارف ہونے کے بعد پھر صورت حال مختلف ہو جاتی ہے ہمیں جب اللہ تعالیٰ کی صفات کا تعارف ہو جائے گا پھر ہمارا اللہ تعالیٰ کے معاملے میں ذرا ڈفرینٹ ایٹیٹیوڈ ہوگا ہم محبت سے بات سنیں گے اس پر محبت سے عمل کریں گے بلکہ اس پر عمل کرنے میں ہمیں مزہ آئے گا لطف آئے گا ہم اللہ کا نام سن کے قربان ہوئے جائیں گے اس تعارف کو پانے کے لیے ہم یہاں اکٹھے ہوئے ہیں کہ اللہ سے ہماری ایسی محبت ہو جائے کہ بس ان کے حکموں پر عمل کرنا ہم اس پر دل و جان فدا کر کے انسان کی اصلاح کے دو طریقے ہیں ایک یہ ہے کہ اس کے نفس کا تجکیہ ہو جائے اور دوسرا ہے کہ اس کے قلب کا تجسیہ ہو جائے یہ دو الگ الگ الفاظ ہیں ایک ہے تجکیہ اور ایک ہے تجزیہ بعض اوقات حضرات کو پتہ نہیں ہوتا دونوں کے درمیان فرق کا تو وہ تجکیہ قلب کہہ دیتے ہیں قلب کا تجکیہ نہیں ہوتا قلب کا تسیہ ہوتا ہے نفس کا تجزیہ ہوتا ہے اب یہ فرق کیا ہے تجکیہ میں اور تسیا میں آپ کی کار کا جو ونڈو گلاس ہے سامنے اس کے اوپر مٹی کی طے جمی ہوئی ہے تو آپ کو صفائی کرنی پڑے گی اس کے لیے آپ کیا کرتے ہیں بس ایک گیلا کپڑا پھینک دیتے ہیں اور شیشہ تو صاف ہو جاتا ہے یہ جو آپ نے شیشے کے اوپر کپڑا پھیرا اس کو تصفیہ کہتے ہیں صفائی سے آپ نے شیشے کو صاف کر لیا کیوں کہ جو مٹی تھی وہ شیشے کے اندر نہیں تھی وہ شیشے کی سطح پہ تھی جیسے لوہے کے اوپر زنگ ہوتا ہے وہ زنگ اندر نہیں جاتا سے ہوتا ہے اوپر اس لیے لوگ زنگ کا استرینر استعمال کرتے ہیں تو وہ پتہ جو اتنا گندا نظر آتا ہے وہ بالکل صاف رہتا ہے چمک جاتا ہے تو اس کو تسیہ کہتے ہیں یعنی اوپر سے میل کی طے کو ہٹا دینا تو ظلمت قلب کے اوپر ہوتی ہے جیسے زنگ جو ہے وہ سطح کے اوپر ہوتا ہے کلا بل ران الا فلوبہ مکان یکسون کیوں نہیں ان کے بد امالیوں کی وجہ سے ان کے دلوں پہ زنگ لگا دیا گیا تو یہ دل زنگ پکڑ لیتا ہے اس کو تسکیا کہتے ہیں صاف کرنا ایک تزکیا وہ کیا ہے وہ کہتے ہیں ستھرا کرنا جیسے ہمارے کپڑے میلے ہو گئے ہیں اب جب یہ میلے ہو گئے تو میل صرف سطح کے اوپر نہیں ہے میل کپڑے کے اندر چلی گئی اب یہ اسی پھیرنے سے صاف نہیں ہوں گے کپڑے ان کو دھونا پڑے گا یہ جو دھونے کا عمل ہے اس کو تزکیا کہتے ہیں پانی لگاؤ صابن لگاؤ نچوڑو یہ تزکیا کہلاتے ہیں اسی طرح جو ظلمت ہے وہ نفس کے اوپر نہیں ہوتی نفس کے اندر ہوتی ہے نفسم و ماسواہا ف الحمہ فجورہا و <وَطَقْوَى> تخوا تو نفس کے اندر سس کو کھجور ہوتا ہے اب چونکہ اندر ہے سس کو کھجور تو اس کا تسیہ نہیں ہو سکتا اس کا تزکیہ کرنا پڑے گا اس لیے جب بھی نفس کا نام آئے گا تو تزکیا کا لفظ استعمال کریں اب کپڑے کو جیسے صابن پانی سے دھوتے ہیں اسی طرح نفس کو مجاہدہ کروا کے اور شریعت کی اتباع کروا کے اس کا تزکیہ اس کے لیے محنت کرنی پڑتی ہے تزکیہ نفس کے لیے نفس کو کمزور کرنا پڑتا ہے اس کے لیے پھر کم کھانا کم بولنا کم سونا کم لوگوں سے اختلاط کرنا یہ جو کم کم کی جتنی محنتیں ہیں یہ تجزیہ نفس کی وجہ سے قلت تعام قلت منام قلت کلام قلت اختلاط مالانہ یہ سب اس لیے ہے کہ نفس جو ہے وہ کمزور ہو جائے اور اس کو شریعت کی لگام پہنانا آسان ہو جائے اس لیے نفس کے اندر تقاضا پیدا ہوا اب اس کو پورا نہیں کرنا اس کو توڑو تاکہ نفس کے خواہشات کو توڑنے کا ملکہ پیدا ہو جائے ہمارے قریبی عالم ہیں وہ کہنے لگے کہ ہمارے یہاں حضرت مفتی محمود رحمتہ اللہ تشریف لائے تحج کا وقت تھا مجھے آتے ہی بلا تکل فرمانے لگے میں سفر سے آیا ہوں اور مجھے بہت زیادہ بھوک لگی ہوئی ہے میں نے گھر آ کے امی کو بتایا کہ امی حضرت سفر سے آئے ہیں اور بھوک لگی ہوئی ہے امی نے میٹھی روٹیاں بنائی ہوئی تھیں ہم اپنی زبان میں ان کو ٹکڑے کہتے ہیں وہ چینی ملا کے یا گڑ ملا کے تو میٹھی روٹیاں بنا کے سردیوں میں رکھتے ہیں اور پھر وہ جب ضرورت پڑے میٹھی روٹی کھا لیتے ہیں وہ لذیذ بھی ہوتی ہے اور اچھی بھی ہوتی ہے تو وہ امی نے میٹھی روٹیاں بنائی تھی اور گرم گرم پڑی ہوئی تھی کہنے لگے امی نے نکال کے دیں لو بیٹا لے جاؤ اور مفتی صاحب کو یہ کھلا دو میں لے گیا مفتی صاحب کے پاس تو مفتی صاحب نے ایک ٹکڑے کھائے مان لگے یہ تو واقعی بہت لذیذ کھانا بنایا ہے آپ کے امی نے اچھا ایسے کرو میرے لیے پانی لے کے آؤ کہتے ہیں کہ میں پانی لینے کے لیے جب گیا واپس آیا تو میں نے دیکھا کہ مفتی صاحب نے اس میٹھی روٹی کے ٹکڑے کیے ہوئے تھے پانچ دس اور ٹکڑے پانی کے اندر ڈال دیے تھے جو پڑا تھا اب پانی کے اندر ڈال دیں تو اس کا ٹیسٹ وہ تو نہیں رہتا جو پہلے تھا نے لگا میں نے حیران ہو کے پوچھا حضرت آپ نے پانی کے اندر نہیں ٹکڑے ڈال دیے تو مفتی صاحب فرمانے لگے کہ ہاں میں نے دو تین لکمے کھائے مجھے بہت لذیذ محسوس ہوئے تو میں نے یہ لکمے توڑ کے پانی میں ڈال دیے اب یہ گیلے ہو گئے ہیں نرم ہو گئے ہیں کھا رہا ہوں مگر لذت وہ نہیں ہے اور میں تمہارے آنے سے پہلے اپنے نفس کو کہہ رہا تھا کہ الو کے پٹھے اب کھا دوں یعنی اپنے نفس کی خواہش کو توڑنا اور اسے لذتوں سے روکنا اس کو مجاہدہ نفس کہتے ہیں تو تذکیہ نفس کے لیے ہمارے مشائش اس کی فنکھ مجاہدے کروایا کرتے تھے لمبا لمبا عرصہ کچھ نہیں کھانا احوال و صادقین میں علامہ ابو الوافرانی فرماتے ہیں کہ ہمارے زمانے میں لوگ ہفتے میں ایک دفعہ بیت الخلا جاتے تھے اتنا کم کھاتے تھے بیت الخلا جانے کی ضرورت ہی نہیں پیش آتی تھی ہفتے بعد ضرورت محسوس ہوتی کہتے ہیں کہ مجھے ایک مرتبہ روزانہ ایک دفعہ جانے کی ضرورت پیش آنے لگی تو میری والدہ نے مجھے کہا بیٹا تیرا پیٹ خراب ہو گیا ہے حکیم سے جا کے دوائی لے لو روزانہ کیوں بیت الخلا جانے کی ضرورت پیش آتی ہے دن میں ایک مرتبہ اور ہم دن میں پتہ نہیں آدھا درجن دفعہ کم از کم بیت و خلا کے چکر لگاتے ہیں تو ایک وقت تھا جب بہت کم کھایا جاتا تھا اتنا کم کہ لشکر صحابہ کا ہے اور پورے لشکر کے لیے ایک دو بوریاں کھجوروں کی ہیں اور ہر بندے کو چوبیس گھنٹے کے لیے ایک کھجور ملتی تھی ہمیں کھانے کو ایک کھجور ملے تو ہم سمجھے کہ ہم نے کچھ کھایا ہی نہیں ہے چوبیس گھنٹے کے لیے ایک کھجور ملتی تھی جب صحابی نے اپنے بیٹے کو بتایا کہ ہمیں پورے دن کے لیے ایک کھجور ملتی تھی تو بیٹھنے کا ابوجان ایک کھجور آپ کے لیے پورے چوبیس گھنٹے کافی رہتی تھی ان جواب دیا بیٹا اس کھجور کی قیمت کا اندازہ اس نے ہوا جب وہ بھی ملنی بند ہو گئی کھانے کو کچھ تھا ہی نہیں نہ پینے کو کچھ تھا حتیہ کہ لوگ اپنی سواری کے جانوروں کو ذبا کرتے تھے اور کے گوشت کے ساتھ جو تری ہوتی تھی نا اس کو منہ میں لے کے منہ کی خشکی کو دور کرتے تھے آپ سوچیں پیاس کا کیا عالم ہوگا کہ منہ کی خشکی کو دور کرنے کے لیے جانور کا گوشت اپنے منہ میں ڈالا جاتا ہے کہ منہ کچھ تر ہو جائے امیر لشکر کو پتہ چلا تو اس نے منع کر دیا بھائی سواری کا جانور کوئی جیوا مت کرے اب نہ کھانے کو ہے نہ پینے کو ہے اور پکنک منانے ہی جا رہے جا رہے ہیں دیہات کے لیے کتنے مجاہدے میں سے یہ حضرات گزرے ہوں تو نفس کے تجکیہ کے لیے مجاہدے کرنے پڑتے ہیں اور اس کو روکنا پڑتا ہے اس کو شریعت کی لگام پہنانی پڑتی ہے اس کو تجکیہ نفس کہتے ہیں یہ حاصل ہو جاتا ہے تو انسان سنور جاتا ہے پھر انسان کا نفس نقصی مطمئنہ بن جاتا ہے اور شریعت کے معاملے میں وہ پھر انکار نہیں کرتا اور دوسرا طریقہ اصلاح کا ہے اپنے دل کو سنوارنا اور دل میں اللہ کی محبت پیدا کرنا جب دل میں محبت پیدا ہو جاتی ہے تو بندے کے لیے اپنے محبوب کی اتباع کرنا حکم ماننا آسان ہو جاتا ہے آپ دیکھیں ماں کو بچے سے محبت ہوتی ہے نا بچے کی کیسے خدمت کرتی ہے چوبیس گھنٹے کی خادمہ بڑے امیر کی باپ کی بیٹی ہوگی نا تو چھوٹے بچے کے کپڑے ہاتھ سے دھوئے گی اسے کھانا کھلائے گی بچہ اس کی گود میں اگر پیشاب کا بھی کر دے گا تو بدا نہیں منائے گی محبت ہے ورنہ یہ تو نکھرے والی تھی کہاں کسی چیز کو ہاتھ لگانا تھا اس میں اب بیٹے کی چوبیس گھنٹے کی خادم ہے اپنے آرام کی پرواہ نہیں ہر وقت خدمت میں لگی ہوئی ہے محبت کی وجہ سے آپ نے الیکشن کے موقع میں دیکھا ہوگا یہ جو امیر لوگ ہوتے ہیں الیکشن لڑتے ہیں ان کو محبت ہوتی ہے کہ ہمیں حکومت مل جائے سیٹ مل جائے اور اس وقت وہ اپنے آپ کو کتنا فامال کرتے ہیں نہ کھاتے ہیں نہ پیتے ہیں نہ سوتے ہیں رات میں بھی کون جی کہ فلاں کو جا کے ملنا ہے ان کے پاس اچھے بوٹ ہیں کھڑے ہو جائیں گے اٹھ کے چلو جی جا کے مل کے آتے ہیں. اور جسے ملنے جائیں گے وہ غریب آدمی ہوگا تو جھک کے ملیں گے پاس بٹھائیں گے محبت سے بھائی یہ جی تو امیر آدمی تھا متکبر آدمی تھا یہ تو سلام کرنا پسند نہیں کرتا تھا اب چونکہ دل کے اندر ایک چاہت ہے کہ مجھے ووٹ ملے اور حکومت ملے اب اس نے آپ کو پامال کر ہم نے سنا ایک آدمی تھا اس کا انتخابی نشان تھا تانگا تو ووٹیں جب مانگنی تھی تو ان دنوں میں اس نے ایک ٹانگا لیا اور جہاں گھوڑے کو باندھا جاتا ہے وہاں خود اس نے اپنے آپ کو باندھا اور اپنے ووٹروں کو تانگے سے بٹھا کے گھوڑا چلا کے لے گیا کسی جلسے میں جہاں گھوڑا باندھتا ہے وہاں اس نے اپنے آپ کو باندھا اور تانگے کو کھینچ کے جلسے میں لے کے گیا اب یہ تو بڑا متقبر بندہ تھا یہ کہاں اپنے آپ کو گھوڑے کی جگہ باندھنے والا لیکن محبت نے اس کو جھکا دیا یہ محبت کی وجہ سے اپنے نفس کو مٹانے کے لیے تیار ہو گیا کسی طرح جب دل میں اللہ تعالیٰ کی محبت آتی ہے نا تو بندے کے لیے اپنے نفس کو مٹانا جھکانا آسان ہو جاتا ہے تو دو طریقے ہیں انسان کی اصلاح کے تزکیہ نفس حاصل ہو جائے محنت مجاہدے سے تو بھی انسان سمر جاتا ہے اور تصیہ قلب حاصل ہو جائے ذکر کی کثرت سے صحبت کی برکت سے انوارات سے تو بھی انسان سمر جاتا ہے اب قلب کی جو محل ہے اترنے کے دو طریقے ہیں ایک تو یہ کہ انسان کسی اللہ علیہ کی صحبت پائے اور صحبت کی برکت اس کے دل کی میل کو اتار دے اور دوسرا طریقہ یہ ہے کہ انسان اتنا ذکر کرے اتنا ذکر کرے کہ ذکر کا نور انسان کے دل کی میل کو دھو دے شالی الحمدل نے اس کے دو طریقے لکھے ہیں وہ فرماتے ہیں کہ زمین جب ناپاس ہو جاتی ہے تو پاک ہونے کے دو طریقے ہیں ایک تو یہ کہ اتنی بارش برفے اتنی بارش برسے کہ بارش ساری گندگی کو بہا کے لے جائے اب جب زمین خشک ہوگی نا اور اس پر کسی گندگی کا نام و نشان نہیں ہوگا تو اس کو پاک کہیں گے اس کے لیے پاک کا حکم لگایا جائے گا جناتی نماز پڑھنی ہو اور زمین پر کچھ ایسے آثار نظر نہیں آ رہے خشک زمین ہے تو اس کو پاک کہا جاتا ہے بغیر مسلح بچھائے بھی اس کے اوپر انسان نماز پڑھ سکتا ہے اور دوسرا طریقہ یہ ہے کہ اس کے اوپر سورج کی دھوپ پڑے اور وہ جو گرمی کی شدت ہے وہ اس نجاست کو خشک کر دے پھر جلا دے جلا دے حتی کہ اس کا نام و نشان مٹ جائے اب جب اس کا نام و نشان مٹ گیا اور زمین میں نہ رنگ نظر آتا ہے نہ بو محسوس ہوتی ہے تو پہلے اگرچہ نجاست پڑی ہوئی تھی لیکن دھوپ کے پڑنے نے اس زمین کو پاک کر دیا تو جس طرح زمین کے پاک ہونے کے دو طریقے ہیں انسان کے دل کی زمین کے پاک ہونے کے بھی دو طریقے ہیں ایک طریقہ تو یہ ہے کہ انسان اتنا ذکر کرے اتنا ذکر کرے کہ ذکر کی بارش اس کے دل کی نجاست کو بہا کے لے جائے دل پاس ہو جاتا ہے اور دوسرا طریقہ یہ ہے کہ انسان کسی اللہ والے کی صحبت میں بیٹھے اور اللہ والے کا جو دل ہے وہ سورج کی مانے جائے اس کی شوائیں انسان کے دل پہ پڑے اور دل کے اندر گناہوں کی جو نجاست ہے اس کو مٹا کے رکھنے جلا کے رکھنے تو تسیہ قلب پانے کے یہ دو طریقے ہیں صابق رام کو پہلا طریقہ حاصل تھا نبی علیہ و شام کی خدمت میں حاضر ہوتے تھے اور نبوت کے سورج کی جب دل کی شوائیں پڑتی تھیں ان کے اوپر تو ان کے دل کے سب گناہوں کے میل کچیل شرک سب ختم ہو جاتے تھے اور دل منور ہو جاتا تھا حتیٰ کہ ایک لمحے کی صحبت ان کو کر دیتی تھی خود نہ تھے جو راہ پر اوروں کے ہادی بن گئے خود نہ تھے جو راہ پر اوروں کے ہادی بن گئے وہ کیا نظر تھی جس نے مردوں کو مسیحا کر دیا مردہ آتے تھے مسیحا بن کے واپس اوٹتے تھے نگاہ نبوت کے اندر وہ فیضان تھا وہ برکت تھی وہ نور تھا ایک لمحے کی صوبت صحابیت کے رتبے پہ پہنچا دیتی اس لیے صحابہ کو یہ ذکر کی محنت زیادہ کرنے کی کوئی ضرورت نہیں تھی آج وہ صحبتیں میسر نہیں ہیں مشائش ہیں مگر ان کی توجہات اتنی کامل نہیں ہیں کیونکہ مشکاط نبوت سے بہت بودھ ہو گیا اب مشائش ذکر کرواتے ہیں مراقبہ کرواتے ہیں اس لیے قرآن مجید میں اللہ نے فرمایا یا ای اللہ زینا آ منز گر اللہ ذکر کثیرا ذکر کثیر کرو یعنی ذکر تھوڑا کریں گے تو فائدہ نہیں ہوگا زیادہ کریں گے تو فائدہ اب اس کی مثال یوں سمجھیں آپ کو بخار ہے ڈاکٹر سے دوائی لی اس نے کہا جی کہ آپ یہ اینٹی بایوٹک گولی ہے دن میں دو دفعہ کھائیں پانچ دن میں آپ کا بخار اتر جائے گا آپ گھر آتے ہیں سوچتے ہیں کہ میں نے دس گولیاں ہی کھانی ہے نا چلو میں روزانہ ایک گولی کھا لیتا ہوں ایک گولی روزانہ کھاتے کھاتے دس دن آپ نے گولیاں کھائیں بخار نہیں اترا ڈاکٹر صاحب بخار نہیں اترا ڈاکٹر کہیں گے آپ نے دوائی کی جو مقدار تھی وہ کم استعمال کی ہے آپ کو دن میں دو دفعہ کھانی تھی آپ نے ایک دفعہ کھائی اس لیے فائدہ نہیں ہوا تو کم مقدار سے ذکر کیا جائے تو اس کا فائدہ نہیں ہوتا بلا یسون اللہ اللہ خلیلہ جو لوگ اللہ کا ذکر کم کرتے ہیں وہ زب زبین ابین تو زب کا ہی شکار رہتے ہیں لا الہ ولا الہ ذکر فائدہ تب دے گا کہ جب انسان کثرت سے ذکر کرے اس کی ایک عام تھی مثال جو سمجھ لیجئے آپ گرمی کے موسم سے آئے گھر پہ پسینہ آیا ہوا ہے اور آپ بہت تنگی محسوس کر رہے ہیں پسینے کی وجہ سے دل چاہتا ہے کہ میں اس پسینے سے جان چھڑاؤں اب اس کا طریقہ یہ ہے کہ آپ غسل کر لیجئے پانی بہا لیجئے جب جسم پر پانی اچھی طرح بہا لیں گے تو طبیعت بالکل تازہ ہو جائے گی اور اگر آپ ایک تب میں پانی لیں اور ہاتھ گیلا کر کے اپنے جسم پہ پھیرنا شروع کر دیں تو جسم گیلا تو پھر بھی ہو جائے گا لیکن وہ جو گرمی ہے وہ نہیں اترے گی ختم نہیں ہوگی نہ پسینے کی بو ختم ہوگی جی میں نے پورے جسم کو گیلا تو کر لیا آپ نے گیلا تو کیا ہے لیکن آپ نے پانی کی مقدار صحیح استعمال نہیں کی بہایا نہیں ہے اس لیے آپ کو وہ گرمی سے شکارہ نہیں ملا اسی طرح ہم ذکر تو کرتے ہیں مگر تھوڑا کرتے ہیں تو گناہوں کی گرمی سے ہمیں چھٹکارا نہیں ملتا اس کے لیے ذکر کی کثرت کرنی پڑے گی اس لیے جگہ جگہ فرمایا یا ایو اللہ ذکرا کثیرا و کثیر اللہ کثیرا و ذاکرات ذکر کثیر اس کی ہے یہ تفسیر کہ اللہ یذکرون اللہ قیاما وقود جڑ میرے وہ بندے جو کھڑے بیٹھے لیٹے مجھے یاد کرتے تو ذکر کی کثرت سے انسان کے قلب کا تفسیہ ہو جاتا اس لیے آپ یہاں تشریف لائے ہیں اگر چاہتے ہیں کہ زندگی میں تبدیلی آئے تو پھر ذکر کی کثرت کرنی پڑے گی ایک فکر لگی ہوئی ہو مجھے دنیا کی کوئی بات نہیں کرنی نہ سننی ہے بس اللہ کو یاد کرتے اب تو میں ہوں اور شغل یاد دوست سارے جھگڑوں سے فراغت ہو گئی ہر تمنا دل سے رخصت ہو گئی اب تو آجا اب تو خلوت ہو گئی یہ خلوت دل کے اندر جو ہے نا یہ ہمیں پیدا کرنی پڑے گی محبوب تب آئے گا ہمارے سیسال یا نقش بندیہ میں ذکر کی کثرت سے قلب کا تفسیہ کرواتے ہیں ہمارے سلوک کی ابتدا قلب پر محنت کے ذریعے سے ہوتی ہے باقی سلاسل جتنے ہیں ان کو متقدمین متقدمین کے سلاسل کہتے ہیں وہ حضرات تجزیہ نف سے انسان کی تجکیہ کیے پیدا کرواتے ہیں وہ بھی طریقہ ٹھیک ہے یہ بھی طریقہ ٹھیک ہے فرق یہ ہے کہ وہ ہے ہمت والوں کا طریقہ پہلے زمانے میں ہمتیں بلند تھیں گواہ کوی تھے بڑے بڑے مجاہدے لوگ کر لیتے تھے آج کل تو مجاہدے کہاں آتے ہیں آج کل تو ایک وقت کا کھانا نہ کھائے تو دوسرے ٹائم پہ گرتے پڑ رہے ہوتے ہیں تو ہمارے مشائش نے اللہ سے دعائیں مانگیں کہ یا اللہ اب تک کا جو زمانہ تھا یہ ہمت والوں کا تھا لوگ مجاہدے کر جاتے تھے اب کمزوروں کا زمانہ آ گیا متاثرین کا یہ مجاہدے وہ نہیں کر پائیں گے تو کوئی آسان طریقہ کھول دیجیے کہ جس سے ان کا بھی سنورنا آسان ہو جائے بہت مدت انہوں نے دعائیں کی چونکہ کی اللہ کے مقبول بندے تھے تو اللہ نے ان کے اوپر یہ دوسرا راستہ کھولا کہ نفس کے مجاہدات کی بجائے قلب کا تسیہ کر لو اس سے آسانی کے ساتھ تمہیں اللہ کی محبت مل جائے گی اور شریعت پہ چلنا آسان ہو جائے گا اس لیے ہمارا یہ سلسلہ نقشبندیہ بندی یا متاثرین کا سلسلہ کہلاتا ہے اور اس میں انسان کا سلوک پہ چلنا آسان ہے مشکل نہیں ہے اگر بھوک کے مجاہدے آج ہوتے نا اور کسی سالک کو کہا جاتا کہ آپ نے دس دن صرف تین لکمے ایک وقت میں کھانے ہیں تو وہ دسویں دن بھاگ چکا ہوتا سلوک ہی چھوڑ دیتا کہ جی ہم رہ گئے کسی نے کہا تھا گرو جی چیلے بہت ہو گئے ہیں اس نے کہا اب تو فکر نہ کرو بھوک مرتے خود ہی بھاگ جائیں گے تو ہمیں اگر بھوک کے مجاہدے کروانے ہوتے تو ہم تو بھاگ چکے ہوتے یہ تو اللہ نے ہم پر مہربانی کی ہمارے مشائق کی گواؤں کے صدقے اللہ نے ہمارے لیے آسان طریقہ تجویز کر دیا یہ شارٹیسٹ راستہ ہے اللہ تعالیٰ تک پہنچنے کا کل پر محنت کریں ذکر کی کثرت کریں اور اس سے دل میں محبت پیدا ہو اور محبت کی وجہ سے اتباع آسان ہو جاتی ہے ان نل محبہ لما یو و متی محب جس سے محبت کرتا ہے پھر اس کی طاعت آسان ہو جاتی ہے تو غفلت کو ختم کرنے کے لیے ذکر کی کثرت کرنا اور یہ نہیں ہے کہ جی میں نے پندرہ منٹ بیٹھ کے ذکر کر لیا یا بیس منٹ بیٹھ کے ذکر کر لیا یہ منٹوں سے سلوک طے نہیں ہوتا آپ مجھے بتائیں آپ کا بچہ دوسری کلاس میں پڑھتا ہے اور وہ روزانہ پندرہ منٹ کتاب پڑھتا ہے سال کے آخر پہ پاس ہو جائے گا بتائیے جو بچہ دن میں صرف پندرہ منٹ کتاب پڑھے وہ سال کے آخر پہ پاس ہو جاتے ہیں امتحان میں فیل ہو جائے وہ بھئی پندرہ منٹ پڑھنے سے تو دوسری کلاس میں پاس نہیں ہوتا پندرہ منٹ کے مراقبے سے یہ ذکر کی کلاس میں کیسے بندہ پاس ہو جائے گا تو لمبے مراقبے کرنے ہیں. پڑتے ہیں گھنٹوں بیٹھنا پڑتا ہے اور یہ گھنٹوں بیٹھنا کوئی آسان نہیں ہوتا پہلے انسان کو بیٹھنے کی عادت پڑتی ہے شروع شروع میں تو دو چار منٹ بیٹھنا بھی مشکل انسان اپنی سائٹ بدلتا ہے اس لیے فرمایا سمت تلین ہم سمت تلین و جلود ہم وق پھر ان کی جلدیں اور ان کے دل ذکر کے لیے نرم ہو جاتے ہیں تو جلد کا تذکرہ پہلے کیا تلین جلود کیا ہوتا ہے کہ مراک میں بیٹھنا آسان ہوتا ہے تو بندے کو تنگی نہیں ہوتی گھنٹوں بیٹھا رہتا ہے سب جھکا کے یہ تلینے جلود ہے مراقبے میں بیٹھے رہو بیٹھے رہو بیٹھے رہنے کو دل کرتا ہے اب جب تک یہ تلینے جلود نہیں ہوگی تلینے کلوب حاصل نہیں ہوگا تو مراقبے میں مستقل پابندی کے ساتھ بیٹھنے کی عادت ڈال دیجیے اور یہ مشکل نہیں ہے شروع میں مشکل ہوتی ہے بچوں کو دیکھو نا ویڈیو گیم کھیلتے ہیں کارٹون دیکھتے ہیں تو گھنٹوں دیکھتے ہیں تین تین گھنٹے بیٹھ کے وہ کارٹون دیکھتے ہیں اور ان کو وقت گزرنے کا پتہ نہیں چلتا بالکل یہی معاملہ ہوگا جب دل میں اللہ کی محبت جڑ پکڑے گی نا تو ہم گھنٹوں اللہ کی یاد میں بیٹھیں گے اور ہمیں وقت گزرنے کا احساس ہی نہیں ہوگا تو ہمارے مشائق کہتے ہیں کہ ہم کثرت ذکر سے اور اتباع سنت سے سلوک کو طے کرواتے ہیں کثرت ذکر سے اور اتباع سنت سے سلوک کو طے کرواتے ہیں اور دوسرے سراسر کے مشائف نے فرمایا کہ ہم مجاہدۂ نفس کے ذریعے سے سلوک طے کرواتے ہیں وہ کال بالکل ٹھیک ہے یہ چیز ٹھیک ہے مگر وہ ہمت والوں کے بات ہے اور یہ ہم کمزوروں کی بات ہے چند عبارات مکتوبات امام ربانی حضرت مجب خانی رحمت علیہ دفتر اول مکتوب 131 میں فرماتے ہیں جاننا چاہیے کہ حضرات خواجگان نقشبندیہ یا تفصیل طریقہ حق تعلی تک پہنچانے والے طریقوں میں سب سے زیادہ اقرب ہے اقرب کہتے ہیں زیادہ قریب یہ سب کچھ اس لیے ہے کہ اس طریقے میں سنت کی تباہ کو لازم رکھا گیا ہے اور بدتوں سے پرہیز کرنا ہے یہ حد و الامکان رخصت پر عمل کرنا جائز نہیں سمجھتے اگرچہ بظاہر باتیں طور پر اس کو نفع بخش بھی سمجھیں اور عظیمت پر عمل کرنا نہیں چھوڑتے اگرچہ سورج کے سورت کے اعتبار سے سیرت اور طریقے میں نقصان دہ ہی جانتے ہیں ان بزرگوں نے احوال و مواجید کو احکام شریعہ کے تابع کر لیا ہے یعنی ہمارے جو بزرگ ہیں وہ احوال و مواجید کو جو حال, حال چڑھتا ہے بندے کے اوپر اس پہ نہیں دھیان دیتے بس کہتے ہیں بھائی سیدھا سیدھا سنت کے مطابق زندگی گزارو آگے فرماتے ہیں احکام شریعت کے نفیس جواہرات کو بچوں کی طرح وجد و حال کے جو و مویز کے عوض نہیں دیتے جادو و مویز کہتے ہیں اخروٹ منقع یعنی وجد و حال کو اخروٹ منقع کہا اور احکام شریعت کو نفیس موتی کہا دیکھیں شریعت کی کتنی عظمت پیدا کریں کہ شریعت کے نفیس موتیوں کو احوال و مواجد کے جاد و مویز کے بدلے نہیں دیتے بندہ اصل مند ہونا تو وہ پھر قیمتی چیز کو نہیں دیتا اور جب مند نہ ہو تو پھر قیمتی چیز کو بھی چھوٹی چیز کے بدلے دے دیتا ہے شیخ سعدی رحمتہ اللہ نے اپنی جو کہانی خود لکھی ہے وہ فرماتے ہیں میں چھوٹا تھا میری والدہ نے محبت کے وجہ سے مجھے ایک سونے کی انگوٹھی بنوا کے دی اور وہ مجھے انگلی میں پہنا دی میں جب پہن کے باہر گلی میں گیا تو ایک مجھے ٹھگ مل گیا وہ ٹھگ سمجھ گیا کہ یہ چھوٹا بچہ ہے اس کو سونے کی انگوٹھی کی قیمت پہ کیا پتا اس نے مجھے اپنے پاس بلایا اور کہنے لگا کہ ذرا انگوٹھی کو چکھو ٹیسٹ کرو کہتے میں نے ٹیسٹ کیا تو اس میں کوئی مزہ نہیں تھا پھر اس نے اپنے جیب سے گڑ کی چھوٹی سی ڈلی نکالی کہتا اس کو چکھو میں نے چکھا تو وہ بڑا میٹھا تو ٹھگ کہنے لگا کہ میٹھی چیز لے لو اور پھیکی چیز مجھے دے دو کہتے ہیں میں چھوٹا بچہ تھا تو میں نے اس کے ساتھ ڈیل کر لی اس نے سونے کی انگوٹھی انگلی سے اتار لی اور مجھے گڑ کی ڈلی دے کے گیا بھی کی مانند ہے ہمارے پاس شریعت کی انگوٹھی موجود ہے مگر یہ جو احوال و مواجد کا گڑ کی دلی ہے یہ ہمیں کھلا دیتا ہے اور ہم شریعت کے حکم کو بھول کے ان کے پیچھے لگ جاتے ہیں یہ ہماری بے وکوفی ہے صوفیہ کی بے اصل باتوں پر مغرور اور فہستہ نہیں ہوتے اور نص شرعیہ کے مقابلے میں فص کو ترجیح نہیں دیتے ابن عربی رحمتہ اللہ علیہ ہیں ان کی کتاب ہے کے خصوص الحکم اس کا اشارہ کرتے ہیں کہ جہاں قرآن و حدیث کی بات آ جاتی ہے تو اس کے مقابلے میں پھر خصوص الحکم کی بات کا کوئی نہیں لحاظ کرتے نس کے مقابلے میں فس کو ترجیح نہیں دیتے فتوحات مدنیہ کے مقابلے میں فتوحات مکیہ کی طرف السوات نہیں کرتے فطوحات مکیہ بھی تصو کی کتاب ہے جہاں نبی علیہ السلام کی حدیث کا معاملہ آ جاتا ہے تو حدیث کے مقابلے میں جو صوفیاء کے اقوال ہیں ان کو کوئی اہمیت نہیں دیتے فطوحات مدنیہ سے خطوحات مکیہ کی طرف پھر نہیں کرتے ان کا کارخانہ بلند ہے کے جو مشائق ہیں وہ مجاہدہ نفس کام کو شروع کرواتے ہیں اور بالآخر اس کو قلب کے ذکر پہ پہنچاتے ہیں آخر میں وہ بھی قلبی ذکر ہی کرتے ہیں ہمارے ہاں ابتدائی ابتدا ہی قلب سے کرتے ہیں تو اس کو بزرگوں نے کہا اندراج الایت فل بدایت کے جو دوسرے طریقے میں آخیر پہ جا کے بندے کو کیفیت ملتی ہے ذکر کلبی والی وہ ہمارے سلسلے میں پہلے قدم سے پہ مل جاتی ہے اب اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم دوسروں سے اعلی ہو جاتے ہیں دوسرے صلاثل کے بشائق اتنے کامل گزرے ہیں کہ وہ اللہ کے بڑے مقبول بندے اللہ کے بہت پسندیدہ بندے انہوں نے بھی نسبت کو کامل طور پہ حاصل کیا مگر صرف طریقہ کار کا فرق ہے انہوں نے مجاہد نفس کام کو شروع کیا اور اختتام ہوا قلب کے ذکر کے اوپر ہمارا ابتدا ہی کلب ذکر سے شروع ہوتی ہے تو اس لیے اس کو کہتے ہیں اندراج نہایت فل بدایت. اب جب ابتدا ایسی ہے تو آپ سوچئے پھر انتہا کتنی اچھی ہوگی کے بارے میں ایک جگہ لکھتے ہیں دفتر اول مکتوب نمبر دو سو جاننا چاہیے کہ وہ طریقہ جو اقرب اقرب کہتے ہیں بہت قرب والا اسبق اسبق کہتے ہیں جلدی پہنچانے والا اوفق یعنی کتاب و سنت کے زیادہ موافق اوسخت سکہ سق سے ہے زیادہ معتبر اور مضبوط اسلم تسلیم شدہ احکم سب پر غالب اسدق سب سے زیادہ سچا اول زیادہ رہنمائی کرنے والا آلہ سب سے بلند اجل زیادہ بزرگی والا ارفا سب سے زیادہ بلندی والا اکمل زیادہ کامل اور مکمل یہ تمام الفاظ انہوں نے لکھے ہیں فماتے ہیں کہ وہ طریقہ عالیہ نقش ہے یہ امام ربانی مجد السانی احمد نے ہمارے سلسلے کے بارے میں فضائل کے الفاظ لکھے ہیں اب آپ علما ہیں سمجھ لیجئے کہ اللہ تعالیٰ نے اس سلسلے کے اندر کیا برکات رکھی ہے اس طریقے کی یہ تمام بزرگی اور اس سلسلے کے بزرگوں کی یہ علو شان روشن سنت کی مطابقت کو لازم جاننے اور ناپسندیدہ بدتوں سے پرہیز کرنے کی وجہ سے ہے یہی وجہ ہے کہ سابق کرام کی طرح ان کے کام کی ابتدا ہی میں انتہا مندرج ہو گئی ٹائم کیا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 to the اللہ لا الہ الا اللہ محمد. دعا کر لیجیے پرور دلن ہمارے سویرہ کبیرہ گناہ معاف فرما اللہ و گناہ جو ہم نے دن میں کیے معاف فرما وہ گناہ جو ہم نے راتوں میں کیے معاف فرما اللہ وہ گنا جو ہم نے محفلوں میں کیے معاف فرما وہ گناہ جو ہم نے تنہائیوں میں کیے معاف فرما میرے مولا وہ گناہ جو ہم نے ارادوں سے کیے معاف فرما وہ گنا جو ہم نے بنا ارادے کیے معاف فرما اللہ وہ گنا جو ہمیں یاد ہیں وہ بھی معاف فرما وہ گنا جو ہم کر کے بھول گئے وہ بھی معاف فرما اللہ ہماری نگاہوں کو پاک فرما دلوں کو صاف فرما سینوں کو اپنی محبت سے لبریٹ فرما اللہ اپنے سیاتی سے ہمارے سینوں میں پیدا فرما ان انگ سے اپنے ذکر کو جاری فرما رو رو سے اپنے ذکر کو جاری فرما اتی اتی بوٹی بوٹی میں اپنی محبت پیدا فرما اے پے کے کے دستگیر اے ٹوٹے دلوں کو تسلی دینے والے اے کالی جھولیوں کو بھر دینے والے اللہ فقیر آپ کے در پہ حاضر ہیں ہاتھ اٹھائے بیٹھے ہیں जो लिया بیٹھے ہیں हैं مولا मेरे ہاتھوں کو قبول فرما اللہ کبھی بھی بے سہارا نہ فرما کبھی بھی بےآسرا نہ فرما اپنے درد سے دور نہ فرما اللہ در در سے دکے کھانے سے محفوظ فرما اللہ جس کو آپ کے درد سے دھکار دیا جائے دنیا میں پھر کوئی اس کا مل جما ہوا نہیں ہوتا ہے میرے مولا اپنے درد بی بی بھی بے نہ فرما ہے میرے مولا اس فقیر کا تو کوئی مسئلہ نہیں جو ایک ڈر پہ جائے کچھ نہ ملے دوسرے پہ چلا جاتا ہے دوسرے سے نہ ملے تیسرے پہ چلا جاتا ہے اللہ مسئلہ تو ہمارا ہے ہمارے پاس آپ کے در کے سات کو دوسرا در نہیں اللہ بھی آپ کے در پہ جکے اولیا بھی آپ کے در پہ جکے اللہ ہمیں بھی آپ کے, کے در سے ملنا ہے اے میرے مولا مولانا اپنے در سے عطا فرما اللہ اپنی لکھا ادا فرما اپنے رضا ادا فرما ہے میرے مولا ان سے راضی ہو جا اللہ ہم سے راضی ہو جا اللہ ہم راضی ہو جاؤ اللہ اگر ہم نے گناہ کر کے آپ کو ناراض کر دیا آپ راضی نہیں ہونا چاہتے اے میرے مولا پھر بھی ہم سے راضی ہو جاؤ میرے مولا ہمارا ہاتھ اس کی مانند ہے جس نے کہا اللہ فر نقل ہاتھ اللہ اگر آپ سے ناراض ہو گئے ہیں ہماری مفرت نہیں کرنی اے میرے مولا پھر بھی ہماری مزفرت کر دیجیے اللہ ہمارے سامنے آپ کے در کے سوا کوئی دوسرا در نہیں اے میرے مولا ہمیں اپنے نیک لوگوں میں شامل فرما اپنے مقربین لوگوں میں شامل فرما اللہ دور قریب سے یہ حضرات آئے ہیں اللہ یہ تو دنیا لینے تو نہیں آئے اے میرے مولا یہاں کوئی دنیا نہیں بانٹی جا رہی ہے میرے مولا پھر ایک ولی کے درخواہ آئے بیٹھے ہیں اللہ آپ کی آپ کی رگا چاہتے ہیں آپ کی نکاح چاہتے ہیں میرے مولا ان کے یہاں پہ آنا قبول فرما اللہ اگر آپ نے قبول نہ کیا مچھلی سے نکال کے جہنم میں ڈال دیا میرے مولا پھر ہمارا یہاں آنا پھر قبول ہو جائے گا بے مانی ہو جائے گا میرے مولا میں جہنم دھومتے محفوظ فرما اللہ جہنم لومتے محفوظ فرما اللہ اپنی رضا عطا فرما میرے مولا ہم سے راضی ہو جاؤ اللہ اس مجمے کے اوپر رحمت کی ایک نگاہ آپرما اے میرے مولا پھر ایک نگاہ کی بات ہے ہماری زندگی کا سوال ہے اللہ آپ کی رحمت کی ایک نظر ہو جائے گی تمہاری بکری پار ہو جائے گی اے میرے مولا رحمت کی ایک نظر عطا فرما دیجئے اللہ یہ جو آپ مانتے ہوئے ڈر بھی لگ رہا ہے یہ جواب لا جائے میری رحمت کی نظر بلال پہ پڑتی تھی میری رحمت کی نظر پہ بڑھتی تھی اپنی زندگیوں کو دیکھو اپنے آوازوں کو دیکھو اے میرے مولا اے میرے مولا ہم تو اقراری مجرم ہیں اللہ ہم تو گناہ ہیں ہم تو خدا کار ہیں اے میرے مولا ہم اقرار کرتے ہیں میرے مولا ایک نظر تاخر ما دیجیے میرے مولا رحمت کی ایک نجات ما دیجیے سروی نارائن جب پیدا ہوئے مسلمان گھر میں پیدا ہوئے اب باپ نے سلم پڑھنا سکھایا اللہ کا تعالی سکھایا میرے مولا بڑے ہو کے حافظ قرآن بنایا عالم بنایا اللہ تیرے ایک نئے بندے کی توقع میں آ کے بیٹھ گئے اللہ اگر آپ نے ابھی قبول نہ کیا رکھ کر دیا ٹکرا دیا اے میرے مولا ہم سے زیادہ بس بخت کوئی نہیں ہوگا ہم سے زیادہ شکی کوئی نہیں ہوگا اے میرے مولا بس بخت ہونے سے بچا لیجئے اللہ شکیل ہونے سے بچا لیجیے میں میرے مولا اس کے اوپر کوئی اثر نہیں جو بڑے نکل کر جہنم میں چلا جائے اللہ ہسرت تو اس کے اوپر ہوگی سر ساری زندگی تیرا نام بھی بولتا رہا اللہ میرا آپ نے قبول نہ کروایا میرے مولا ہمیں قبول کر لیجئے اللہ قبول کر لیجئے میں میرے مولا قبول کر لیجئے اللہ ہمیں اپنے انگلوں پہ کوئی ناز نہیں رحمت کے ناز ہے اے میرے بولا ہم سے رحمت کا معاملہ فرما دیجیے اللہ رحمت کا معاملہ فرما دیجیے بولا اس کے اٹھے ہاتھوں کا آواز کر دیتے اللہ آپ کو سفید والا سے آیا آتی ہے اے میرے بولا ہم اپنے دل کیا کر بیٹھے بال سفید کر بیٹھے اللہ ان سفید بالوں वालों آج دیتے ہیں اے میرے مولا اس کے سب کے ہماری نفسرت فرما تمام دنوں کو معاف فرما میرے مولا ہمارا یہاں آنا جب فرما اللہ دنوں کی نیک تمنا پوری فرما اللہ اپنے نیک لوگوں میں شامل فرما اے میرے مولا ہم چاہیں نہ چاہیں پیشانی کے بالوں سے پکڑ کر نیکی تک و اختیار کرنے کی توفیق تھا فرما سر عالم نبی علیہ شرات والسلام نے جو کہ مانگی ہمیں وہ کہہ رہے ہیں طافر ماں جن شرور سے हमें مانگی ہمیں ان سے پڑھا मेरे ہے میرے بولا ہمیں جگر کثیر کرنے کی توحفی کا طافرما اللہ کثرت کے ساتھ ذکر کی توفیق طافرما मेरे نے بولا के کے कदम قدم پہ की کی توفیق عطا طافرما پرور جگار عالم ہمارا یہاں آنا قبول فرما ہے میرے بولا ہمیں اپنے محدین لوگوں میں شامل فرما اپنے مقردین لوگوں میں शामिल فرما پرور جگار دلوں کی کون ایک مرادیں ہیں جو تمنا ہیں ان کو پورا فرما اے میرے مولا قرضوں سے محفوظ فرما مرزوں سے محفوظ فرما جان مال کی حفاظت فرما روح کی حفاظت فرما اللہ ہمارے ایمان کی حفاظت فرما اے میرے مولا ہمارا ایمان بہت قیمتی ہے سیدان بدلاخ پیچھے پڑا ہوا ہے اللہ انسان پوری زندگی ایسے گزار لے اور مرنے سے پہلے ایمان سے بیروب ہو جائے اللہ اس سے بڑی محروم کوئی نہیں ہوگی اے میرے مولا دم درنے کا بلتا ہے کل پہ موت ادا فرما اللہ کل پہ موت ادا فرما ہے میرے مولا نبی علیہ السلام کی صفا ادا فرما ان کے ہاتھوں سے کوسر کا جام عطا فرما اللہ ان کے جگہ ادا فرما ہے میرے مولا جنت میں ان کا ساتھ ادا فرما ہے میرے مولا جو چاہتے ہیں ہمارے لیے, لیے تمام عطا فرما عالم مت برکات مالیہ کی زندگی میں برکتیں پیدا فرما اللہ صحت میں برکتیں پیدا فرما اللہ عصق میں برکتیں پیدا فرما نہ میرے مولا عشتوں میں برکتیں پیدا فرما قدم قدم اپنی برکت شامل حال فرما نہ میرے مولا ہمیں ان کی ذات سے فائدہ اٹھانے والا بنا اللہ ہمیں محروم نہ فرما اے میرے مولا محروم نہ فرما اللہ جب آپ کشانے میں نہیں آئی اٹھتی ہے اللہ اس نگاہ سے ڈر لگتا ہے اللہ تیئی سو سالوں کی عبادت سکراہ کے رکھ دیتے ہیں میرے مولا ہمارا یہاں پہ اللہ قبول فرما اللہ قدر دانی کی توفیق فرما اللہ نے قدروں میں سے نہ بنا اللہ نے قدروں میں سے نہ بنا پروردگار عالم اپنی مشاق کی عزت کرنے کی توفیق فرما ان کے نقشے قدم پہ چلنے کی توفیق کا فرما پروردگار عالم جو ہمارے لیے خیرے ہیں تمام خیر ادا فرما تمام سرور سے محفوظ فرما اللہ میں نفس سے مطمئنہ ادا فرما نفس امارہ سے محفوظ فرما نف سے مکارہ سے محفوظ فرما نیک پر گھاری والی زندگی فرما پروردگار عالم جو نصیحت نے فرمائی جو ہم نے سنی اللہ اس کے اوپر حمل کرنے کی توفیق فرما پروردگار عالم اس وقت تو ہمارے لیے ذکیر آخرت بنا پروردگار عالم ہمارے عزیز اقار مسائل رشتے جو اس دنیا سے فوت ہو گئے ان کے مغفرت فرما جن کے آپ نے مغفرت کر دی ترقی ترین دوافرما پر میرے مولا آپ نے ہمیں یہاں آنے کی توفیق دی اللہ کتنے پیچھے ایسے چھوڑ کے آئے جو آنا چاہتے تھے مجبوریوں کے لیے ہمیں الوداع کیا ہے میرا مولا وہ بھی تو آ سکتے تھے اللہ آپ نے ہمیں توفیق دی اللہ ہمیں یہاں پہ عمل کرنے کی توفیق ادا فرما فائدہ اٹھانے کی توفیق ادا فرما اور جو ساتھی نہیں آ سکے ہماری طرف سے ان کو بہترین حضر و بدلا دا فرما ہے میرا مولا ہماری طرف سے ہمارے اوسردار تباہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہترین اجر و بدلا ادا فرما ہے میرے مولا ہماری طرف سے خوشی عطا فرما اللہ اپنی لفاط عطا فرما اپنی جدات عطا فرما مصروحات شریعہ کو مطروحات طبیہ بنا ہے میرے مولا جن حضرات نے یہاں انتظام انسلام کے ان کا اپنے مقربین لوگوں میں شامل فرما اللہ اپنی شان کے مطابق اگر عطا فرما قرت عالم جو مانگا وہ بھی عطا فرما جو مانگنا چاہیے تو نہیں مانگ وہ بھی ادا فرما ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم تبع إلينا إنك أنت التضاب الرحيم صلى الله تعالى على حبيبه سيدنا محمد وآله وأصحابه اجمعين برحمتك يا رب